اللہ علیہ وسطعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضیل له ومن يضلل فلا آذی لہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور مبتداتها وكل مبتدء بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا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 اپنی عملی زندگی میں داخل کرے اس پر خود عامل ہو ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما قلق الجن والون میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے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 اس عمل کے بعد آدمی کے دل میں ندامت یا بہتر طور پر کرنے کی حرس بھی ہوتی ہے لہٰذا جہاں عمل میں آدمی کا بدن شریک ہوتا ہے وہیں عمل میں انسان کا دل بھی شریک ہوتا ہے ایسا عمل جس میں آدمی کا دل شریک نہ ہو وہ مشین کی طرح ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم بھی دیا اور روح بھی دی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 وہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوئی شریعت کے وہ پابند ہو ان اصولوں کا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں عمل کا ظاہر سنت کے مطابق ہونا چاہیے نمبر دو عمل کا باطن دل کی حالت عمل کا باطن اس میں اخلاص نیت ہونا چاہیے یعنی وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اللہ کے دین کے فائدے کے لیے ہو یا آخرت کی نجات کے لیے ہو جب تک کہ یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوتی آدمی کا عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہو پاتا خارج میں اتباع سنت اور داخل میں یا باطل میں اخلاص نیت اتباع سنت اور اخلاص نیت, اور اخلاص نیت یہ دو عمل کی قبولیت کی شرطیں ہیں ان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا ہے ان کے بغیر کوئی نیکی نیکی نہیں بنتی ہے چاہے اس کے دل میں وہ نیکی کہلائے اللہ کے نزدیک و عمل اللہ کے نزدیک و عمل قبول نہیں ہوتا ہے اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا ہے جو سور الکاحف کی آخری آیت ہے جمعہ کے دن ہم سور کہ پڑھتے ہیں آخری آیت اس کی ہے آیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے قل انما آن بشرم مسلق میں بھی تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں میں کوئی فرشتہ یا جن نہیں تم انسان ہو میں بھی ایک انسان ہوں, ایک انسان ہوں انما ان نما بشرم مسل میں تمہاری ہی مثل تمہاری ہی طرح ایک بشر ایک انسان ہوں یو الی ہاں لیکن تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی ہے بلکہ وحی اس کی طرف آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کہ یو الی میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے انما الہکم الم الاه واحد کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے تمہارا الہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے وہ بس ایک معبود ہے پمن کا تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے صالحا اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے عبادت احدہ اور اپنے رب کی عبادت میں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 کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت تک اس کتاب کو پورا پورا پہنچا دیں وہ رسالت اللہ کہہ چکا ہے کہ اے نبی آر نے اس کتاب کو اس وحی کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا چھپانا تو کچھ بھی نہیں لیکن یہاں کہا جا رہا ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات خصوصی طور پر پہنچانے کی باقی باتیں بھی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن پر دین کا مدار ہے ان میں کوتاہی سے بڑی تباہی انسان کی دینداری میں آ سکتی ہے ان کے اہتمام سے انسان کی زندگی واحد و باطن کے اعتبار سے سنوار سکتی ہے ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تاکید سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان نما ان بشرم مثلكم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 کسی اور کو اس کے ساتھ شریک مت کرو تمہارا معبود ایک ہے لوگوں نے بنائے ہیں وہ جھوٹے معبود ہیں چاہے اس کو معبود کا نام دیا ہو یا نہ دیا ہو لیکن باقی جتنے معبود ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں ایک ہی معبود ہے جو معبود برحق ہے وہ اللہ ہے انما الہ اِلَاهُ واحد کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے فمن یرجو لقاء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 نجات کا ذریعہ بنے گا ضروری نہیں آپ نصارہ کو دیکھیے نصارہ نے اپنے طور پر رحبانیت ایجاد کی وہ رحبانیت اللہ نے کہا انہوں نے اپنی طرف سے رحبانیت کی بلا گھڑ لی کیا رحبانیت ہے اللہ کی محبت میں نفس کو کچلنے کے لیے ایسے مجاہدے کیے جائیں جو اللہ نے نہیں بتلائے اللہ کے نبی اور رسول نے نہیں بتلایا انہوں نے اپنے اوپر نکاح کو حرام کر لیا آج بھی دیکھیے عیسائیوں میں جو واقعی دیندار مانا جاتا ہے اپنے کو فارغ کر لیتا ہے وہ شادی نکاح نہیں کرتا ہے اپنے لیے نکاح کی لذت کو حرام کر لیتا اپنے لیے گھر کی لذت کو حرام کر لیتا ہے گھر میں نہیں رہیں گے جنگل و بیبان میں وہ لوگ رہتے تھے یا اپنے لیے سوا میں اس طرح کے بنا کر اس میں رہتے تھے آج بھی ایسے ہی وہ لوگ رہتے ہیں اور لباس کے اعتبار سے بہت خراب قسم کا لباس جس سے جسم میں تکلیف ہو تاکہ ہر وقت یاد رہے کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں انہوں نے نفس کو تکلیف دینے کے لیے ایسے مجاہدے گھڑے جو دین میں نہیں تھے کس کے لیے اللہ کے لیے نیت اچھی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 جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا جو اسلام کے سوا کوئی اور زندگی جی کر آئے گا اس سے قبول نہیں کی جائے گی اللہ کے نزدیک مقبول عمل وہی ہے جو نبی کے مطابق ہے نبی کی سنت کے مطابق ہے تو اللہ نے پہلی شرط بیان کی فلیا مل اس کو چاہیے کہ عمل کرے تو نیک عمل کرے نمبر دو عبادت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 اللہ والا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کو اخلاص کہتے ہیں ورنہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے آدمی روزہ رکھ رہا ہے آدمی تلاوت کر رہا ہے آدمی نہ جانے کتنے اعمال کر رہا ہے واحر اللہ کی عبادت ہے نماز نیکی ہے لیکن نماز میں دل کہیں اور ہے چاہتا یہ ہے کہ اس کی تاریخ کی جائے آدمی لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے ظاہر عمل نیک ہے لیکن باطن میں کیا ہے لوگ میری تعریف کریں لوگ کہیں کیا مبلد ہے کتنا اچھا بات کرنے والا ہے لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جائے یہ ریاض ہے آدمی مسجد تعمیر کر رہا ہے نیت کیا ہے یہ کہ لوگ کہیں کیا زبردست مسجد بنائی کتنی بڑی مسجد بنائی کتنی عالیشان اور خوبصورت مسجد ہے تعریف حج کو جا رہا ہے لوگ کہیں کتنے حج ہو گئے آپ کے کتنے ایک کے بعد ایک حج کتنے عمرے آپ کے ہو گئے عبادت ہے لیکن چاہت دل میں یہ ہے لوگ تعریف کریں یہ عمل اس کا ظاہر اچھا ہے باطن گندہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے نیکی ہے وہ تعمون و حُبِّهِ مِسْكِينًا مسکین وَأَسِيرًا اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو قیدیوں کو لیکن آدمی کے دل میں اس کا حال الٹا ہے اخلاص میں لوگ میری تعریف کریں عمل کا واحد بعض اوقات اچھا ہوتا ہے لیکن عمل کے پیچھے کام کرنے والی نیت گندی ہوتی ہے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 اب کوئی قبول نہیں کرے گا تو یہاں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آدمی عمل کے واحر کو صحیح کرے عمل کا واحر سنت کے مطابق بنائے اور دوسرا یہ کہ عمل کا باطنگ بھی صحیح کرے عمل کی نیت عمل کے پیچھے کام کرنے والی نیت اچھی ہو آج کی گفتگو میں ہم اسی دوسرے پہلو پر بات کریں گے کہ عمل کے اندر ریا کاری کا کیا نقصان ہوتا ہے اور اس سے کیا وبال دنیا اور آخرت میں آتا ہے کیوں ہم کو ریا سے بچنا چاہیے اور ریا کیا ہے آج ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے پھر کسی درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ریا سے کیسے بچا جائے آج ہم دیکھیں گے ریا سے کیوں بچنا چاہیے آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے کہ ریا سے کیسے بچنا چاہیے آئیے نمبر ایک اللہ رب العالمین نے تمام عبادات میں اخلاص کو فرض کیا ہے لہذا اخلاص فرض ہے اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کی جائے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے فرب الد اللہ مغل صدین اللہ الدین الخالصل تو اللہ کی عبادت کرتا رہے رہ مغل صحدین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 ہر عمل اللہ کے لیے کر فیب الد اللہ مخلی اللہ کی عبادت کر اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ للہ الدین الخالص خبردار دین تو خالص اللہ ہی کے لیے ہے یعنی ساری عبادات اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی اپنے لیے بربادی کا گڑھا خود کھول رہا ہے. ال ع اللّہ دین الخالص دین خالص اللہ ہی کا حق ہے یعنی ساری عبادات کس کے لیے ہونا چاہیے اللہ کے لیے نماز ہو روزہ ہو ذکر و تلاوت ہو اور حج ہو عمرہ ہو صدقہ خیرات ہو یہ سارے اعمال صرف اور صرف کس کے لیے ہونا چاہیے اللہ کے لیے دھیرے دھیرے آدمی بھول جاتا ہے عمل کرتے کرتے وہ روٹین بن جاتا ہے اور ایک وقت کے بعد شہرت طلبی آدمی کے دل میں سما جاتی ہے آدمی کے لیے یہ چیز ہلاکت کا ذریعہ ہوتی ہے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا یہ کمال ایمانت کی بجائے دنیا کے لیے عمل کرنا کیوں برا ہے اور اس کی کیا مذمت یا کیا برائی آئی ہے آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے بشرہ دین اسمت کو خوش خبری دو دوسنا کی الدین کی الرفعت رفایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے اس امت کو خوشخبری سنا دو بے سنا دینی و کی یعنی اس کے لیے اونچائی ہے اس کے لیے رفعت ہے اس کے لیے تمکن ہے بالدین ان کے اس امت کے لیے جماؤ ہے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 اور پھر آپ نے فرمایا دنیا ہاں اور جو آدمی آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے کون سا عمل آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں اس لیے کہ آدمی کے عمل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 کہ دنیا کے کام بھی آدمی اللہ کے دین کے لیے دین کے نفے کے لیے آخرت کی نجات کے لیے کرے اسی لیے حدیث میں آیا کہ آدمی اپنی بیوی کے کھلانے کے لیے ایک لقمہ بھی اٹھاتا ہے اور ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے تو اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے کب یہ تصا اس کے اوپر وہ ثواب کی نیت رکھتا ہے جب آدمی کی عادات بھی ثواب اور ادر کے لیے ہو جائیں اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں تو آدات بھی عبادات میں شامل ہو جاتی ہے ایک نوجوان پڑھ رہا ہے کالج کی پڑھائی کر رہا ہے دنیا کی پڑھائی کر رہا ہے آخرت میں اس پر کچھ نہیں ہے چاہے فزکس پڑھے کیمسٹری پڑھے لیکن وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس پڑھائی سے کل کو جا کر ڈاکٹر بن رہا ہوں میں کل جا کر مریضوں کا علاج کروں گا اللہ کی خاطر اس سے لوگوں کو دین کے قریب کروں گا اس پر بھی اس کو ثابت ملے گا ایک آدمی انجینئر بن ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کل کو میں یہ سیکھ جاؤں گا تو اللہ نے اگر مجھ کو نولت دولت دی تو اس پن کو میں دین کے لیے استعمال کروں گا مسجدیں اور مدرسے تعمیر کروں گا اس کا وہ سیکھنا کس کے لیے ہو گیا خیر کے لیے ہو گیا جو خیر کے لیے ہوتا ہے وہ خود خیر بن جاتا ہے جو خیر کے لیے ہوتا ہے وہ خیر ہو جاتا ہے مقاصد کے تابع وسائل ہو جاتے ہیں ایک آدمی کا چلنا چلنے پہ ثواب ہے, ہے, ہے؟, ہے؟, آ... ہے حبیث لیکن کوئی آدمی اس لیے چل رہا ہے کہ مسجد جائے دین سیکھنے کے لیے منسلک جو علم سیکھنے کے لیے جائے اب اس کا جانا ایک خاص غرض کے لیے ہے اب چلنے پر بھی سواب ملے گا وہ مسجد جا رہا ہے نماز کے لیے ایک قدم رکھے گا ایک قدم اٹھائے گا ایک نیکی ایک گناہ ماں ایک نیکی ملے گی ایک گنا ماف کیوں اس کے مقصد کی وجہ سے نیت آدمی کی عادات کو عبادات میں تبدیل کر دیتی ہے آدمی دوپہر میں سو رہا ہے سونے پہ سواب ہے سب سو جاتے اگر سواب ہوتا تھا سو جا سواب کے لیے نہیں سونے پہ کوئی سواب نہیں نہیں کی ضرورت ہے ہے ہے ہے وہ حلال ہے, مبار ہے. سونا جائز سویا تو گناہگار ہوگا سویا تو سواب ملے گا کچھ بھی نہیں لیکن آدمی دو پہر میں سو رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ نے تاکید کی ہے اور میں دو پہر میں سو رہا ہوں تاکہ رات میں میری تحجد کے لیے نیند کی کمی کی بھرپائی ہو جائے اور رات میں قیام آسان ہو جائے اب اس کا سونا کس لیے ہے ایک خیر کے کام کے کام لیے تو ایک انسان کی نیت جب اچھی ہوتی ہے تو اس کی آداب بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہے اس اعتبار سے ایک آدمی سوچے کہ وہ کتنی چیزوں کو ثواب کا ذریعہ بنا سکتا ہے کتنی چیزوں کو اپنے لیے نیکی بنا سکتا ہے صرف اور صرف کس بنیاد پر نیک... اس کی نیت کی بنیاد پر لیکن اس کا بلاک ساتھ آئیے آداب اچھی نیت سے عبادت بن جاتی ہے لیکن عبادت بری نیت سے گناہ بن جاتی ہے نیکی ہے ایسا عمل ہے جو سارے امال میں افضل نماز لیکن یہ نماز گناہ بن جاتی ہے جب اس کی نیت بری ہو دکھاوے کی نماز دکھاوے کا صدقہ دکھاوے کا حج دکھاوے کی عبادات اس کے لیے گناہ بن جاتی ہے آخرت میں سزا کا اقدار بنے گا لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیت کی نگرانی کرے دل دل کا نام کیا ہے عربی زبان میں قلب قلب نہیں. قلب کے معنی کتا ہوتا ہے اس لیے تجویز سیکھنا ضروری ہے آدمی قلب اور قلب میں کیا ہے فرق ہے کتنا فرق ہو گیا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں فی مرضم اللہ مرضا. یا اسی طرح سے آدمی اللہ منطل بن سلیم یو ملائن فرمان ویامت کے دن نہ مال نفا دے گا نہ اولاد اللہ منطل بن سلیم ہاں اگر یہ کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک دل لے کر آئے اگر آپ نے آیت میں قلب کی جگہ کلب پڑا تو سننے والا کیا سمجھے گا مان لیجیے کسی عیسائی کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں جو عرب میں رہتا ہے ٹھیک ٹھاک کتا لے کے اس لیے بہت سارے لوگ تجویز کے بارے میں لا پرواہ ہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں آپ سوچیے یہ اور بات ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے اب यह ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب اس طرح کی کوئی بات بولنے کو بھی مقرر پڑھ لیا کرتا تھا اب تو بولے, صاحب بولے نا غلط پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے ابھی پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے ہونا یہ چاہیے کہ آدمی سیکھنے کی کوشش کرے نہ یہ کہ آدمی جتنا کر رہا ہے وہ بھی چھوڑ دیں ویسے ہی جیسے ریا کے بارے میں اگر بیان ہو تو ڈر لگتا ہے کیوں کہ اگر آپ ریاکاری کے بارے میں برائیاں بیان کر دیں لوگ بولیں گے اب اس کا مطلب ہے دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے اس سے اچھا نہیں پڑھنا ہے دکھاوے کی نماز آپ پڑھیں گے نقل نماز پڑھنے ضروری تو نہیں ہے لیکن اگر ریا کے ساتھ پڑھا تو کیا ہو جائے گا گناہ تو اب نماز پڑھو ہی مت تو ریاکاری بھی نہیں ہوگی اور گناہ بھی نہیں تھا ہم لوگ دھیرے دھیرے کیا کرتے ہیں امال چھوڑنے والا بھی اختیار کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنی سلاح کرے عمل چھوڑنے کی بجائے عمل کو برباد کرنے والی چیزیں چھوڑے عمل کو برباد کرنے والی چیزیں چھوڑے آپ دودھ خریدتے ہیں دودھ اگر آپ رکھے رہیں دودھ کیا ہو جائے گا پھٹ جائے گا تو آپ کیا بولتے ہیں لاتیں خراب ہو جاتا ہے کام کرو دودھی مطلب نہیں آپ کیا کرتے ہیں ایسا کرو اس کو گرم کرو اس کو فریج میں رکھو کیوں خراب نہیں ہونا دود لانا نہیں سے ہم, ہم سرے سے عمل ہی کو چھوڑ دیتے ہیں پیڑ ہی نہیں رہے گا تو پھر چڑیا ہی نہیں آئے گی شور ہی نہیں ہوگا نقصان ہی نہیں ہوگا تكلیفی نہیں ہوگی یہ ہماری جہالت اللہ ہم کو ہدایت كا فرمایا تو اللہ كے نبی صلی اللہ علیہ فرمایا کوئی حصہ نہیں ہے کچھ نہیں ملے گا آخرت میں کتنا بھی عمل کر کے آئے پہاڑوں جیسی نے لے کر کچھ ملنے والا نہیں کہ سوچیے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 تیرا عمل ایکسپٹیبل نہیں ہے قابل قبول نہیں نہیں ملے گا کچھ ایک مہینہ آدمی سوچے, میں نے ایک مہینہ کام کیا اتنا محنت میں نے دوب, چھاؤ, بارش سردی گرمی میں میں سب محنت میں نے کی اتنا اتنا محنت کر کے میں نے یہ عمارت کھڑی کی اور اس کے بعد مجھ کو کچھ بھی نہیں ملے گا بتائیے ایک آدمی زندگی بھر عمل کرے اور قیامت کے دن اللہ کے آگے جا کے کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کہ تیرا عمل مقبول نہیں کیوں تو نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھی نے میرے لیے نہیں کیا تو نے دنیا کے لیے عمل کیا تھا آخرت کے لیے نہیں تجھ کو دنیا میں مل گیا آخرت میں ملنے والا نہیں بتائیے آدمی کا کیا حال ہوگا وہاں پہ وہاں نہ دینار ہے نہ درہم ہے نہ کوئی پرسان حال ہے اس کے پاس جو نیکیاں جس پر جس کے بروں میں وہ آخرت میں گیا تھا وہ نیکیاں بھی اللہ نے رد کر دیا وہ کیا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 مجھ کو بے خوب بنا دیا میرے پاس جو بھی کرنسی وہ کیا ہے نقلی بتائیے کیا حال ہوگا اس کا اتنے لاکھوں کے نوٹ میرے سب نقلی جھوٹے ہیں. کیا حال ہوگا اس وہی اس سے برا حال ہوگا کہ ایک انسان ریاکاری والے عمل کر کے آخر <تصفح> <تصفح> اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں وہاں سب ہو گیا گرفت کھا پی گیا آیا نا تو بس وہی تیرے بھی ہے آخرت میں کچھ نہیں لہذا یہ حدیث بتلاتی ہے کہ آخرت کی بجائے دنیا کے لیے عمل کرنا یہ بربادی کا سبب ہے اس سے عمل ضائع ہوتا ہے اس حدیث کو امام احمد ابن حبان حاکم اور امام البحقی نے شعب المام میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے آئیے دیکھتے ہیں ریا کیا ہے سوال ہے کہ بھئی ریا ہے کیا ابن جو لفظ لیا گیا ہے وہ رؤیت سے رؤیت کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا لفظ عربی زبان میں ہے کا مطلب ہوتا ہے ما را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا تو دیکھنے سے یہ لفظ لیا ہوا ہے ریا ریا کی رویت ہے رویت دیکھنا اس لیے ہم کہتے ہیں رویتی ہلال, ہلال دیکھنا. اور کہتے ہیں کہ بِهِ لِقَصْدِ النَّاسِ لَهَا فَيَحْمَدُ صَاحِبَهَا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ریا ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک انسان تین باتیں یہاں پہ آ رہی ہیں تین چیزیں ریا میں ہوتی ہیں نمبر ایک اظہار عبادت کہتے ہیں والمراد عبادت کو ظاہر کرنا کسی نیکی کو ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے کرنا دو کیوں یہ قصد رتی نا جس میں نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں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 جی آدمی نیت کیا کرے لوگوں کے سامنے عمل کرے اظہار کرے عمل کرے اور اس میں نیت اس کی کیا ہو لکھ درو یس اللہ اس کی دکھانے کی نیت ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر کیا کریں مجرد لوگوں کو عمل دکھانا لیا نہیں ہے بھائی ایک آدمی ہے اپنے بیٹے سے کہہ رہا بیٹا جیسے میں پڑھتا ہوں نا ویسے تم بھی نماز پڑھو تو اب اس میں کیا بیٹا تعریف کرے ابو بہت زبردست نماز پڑھتے ہیں اگر اس کی یہ نیت ہے تو یہ کیا ہوا ریا لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو اس لیے نماز بتا رہا ہوں پڑھ کے تاکہ یہ دیکھے اور سیکھے تاریخ کے لیے, نہیں. کس لیے? یہ سیکھے امام صاحب لوگوں کو نماز بتا رہے ہیں آؤ بیٹھو دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں سیکھو ایسے نماز پڑھنا سنت ہے امام صاحب پڑھ کے بتا رہے ہیں اب یہ ریا ہے نہیں کیوں اس لیے کہ اس میں تاریخ کی نیت نہیں ہے اس میں تاریخ کی نیت نہیں اس میں تعلیم کی نیت ہے فرق یاد رکھیں اس میں کیا نیت ہے تعلیم سکھانے کی نیت ہے دکھانے کے لیے تعریف کے لیے ہاں لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے دکھانے کی بھی نیت ہو اور تاریخ کی بھی نیت ہو جائے دیکھو بھی اور تعریف بھی کرو سیکھو بھی اور تعریف بھی کرو سیکھ کے تعریف نہیں کریں گے کیا فائدہ میں سکھا رہا ہوں تو کوئی آدمی کسی کو سکھائے باپ اپنی اولاد کو سکھائے ہاں ایک عورت دوسری عورت کو دین سکھائے ایک آدمی دوسروں کو دین کی بات کرے اب اس میں کیا کرے اس لیے عمل کرے کہ لوگ کیا کریں تاریخ تو اصل ریا جو ہے اس میں دو حصے ہیں لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کو دکھا کے کیا چاہنا تاریخ یا تاریخ اصل فساد ہے یہ چھوٹا نہیں آدمی سے اور انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کو تعریف چاہیے جیسے کھانا چاہیے اسے تعریف بھی چاہیے اور اگر کوئی نہ کرے تو آدمی اپنے منہ سے خود کرتا کوئی تعریف کرنے والا نہیں تو آدمی کیا کرتا ہے اپنی تعریف خود کرتا اللہ نے اس سے بھی منع کیا فلاح کو اپنی منہ سے اپنی تعریف مت کرو اور بھی برائے ایک آدمی اپنی تعریف کرے خود تو ریا یہ ہے کہ اس کو آپ اختصارم کہیں عمل کو دکھانا تاکہ لوگ کیا کریں تعریف کریں بعض اوقات ان کی زبان سے تعریف سننا بھی مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کی دل میں وہ تعریف میری کریں یہ بھی ریا ہے لوگ دل میں سوچے کیا زبردست تو دل میں وہ تعریف کریں یہ بھی رہا ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں اور لوگ میری بات مجھ کو یاد کریں یہ بھی رہا ہے میں ایسے کام کر کے مروں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کیا کریں تو یہ کیا ہے پوسٹ پیڈ ہے ایک آدمی آج عمل کر رہا ہے اور اس کو کب چاہیے مرنے کے بعد یہ بھی ریا ہے یہ ضروری نہیں کہ آدمی چاہے کہ میری زندگی میں تعریف ہو یہ بھی ریا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے آگے حدیث آئے گی تو اس لیے لڑا کہ تو کیا کہ پہلے گے نا کیا شہید ہوا یہ تو مرنے سے پہلے قتل ہونے سے پہلے اس کی نیت کیا تھی اگر میں قتل ہو جاؤں تو لوگ میرے اوپر کیا لیبل لگائے فلاؤن شہید ایک انسان کا مرنے کے بعد میں بول سکتا ہے ابھی زندگی میں برا ہے مرے بات کیا مرے بعد تو ختم ہو گیا نا اب پکڑ نہیں ہونا چاہیے نہیں تیری نیت کا کیا تھا تو مرنے کے بعد کے مرنے کے مرنے پہلے تو ریا اسی نیت کا نام ہے دکھاوے کے نیت جس میں کیا مقصود ہو تاریخ ہاں اگر تاریخ مقصود نہیں اور دکھا رہا ہے تو ریا نہیں ہے سمجھ میں آئی بات تاریخ مقصود نہیں ہو تاریخ نہیں چاہتا ہے دکھا رہا ہے تو یہ یہ ریا نہیں ہے ہو سکتا ہے تعلیم کے لیے دکھایا ہو سکتا ہے ترغیب کے لیے ہو جیسے مثال کے طور پر مسجد کے لیے اعلان ہو بھائی چندا دیجیے مسجد کے لیے بھائی غریب ہے آدمی اس کی مدد کے لیے پیسہ دیجیے. کوئی نہیں دے رہا اب ایک آدمی بولا یہ کوئی دے ہی نہیں لایا تو یہ خاموشی ٹوٹنی چاہیے اب ایک آدمی اپنی جیب سے نکال کے دے میری طرف سے دس ہزار روپے اب باقی لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی تو دیا تھوڑا ان کو بھی ہت ہوئی دوسرے نے شروعات کروں تو دوسرے بھی کیا کریں گے یہ نہیں پڑا دیا بہت بھاری تو اگر یہ نیت اس کی ہے تو یہ کیا ہے ریا لیکن اگر یہ نیت ہے کہ لوگ دیں تو صحیح بھائی میں دے دیتا ہوں چلو میرے بات دوسرے بھی دیں گے فائدہ کس کا ہوگا اللہ کے گھر کا تو یہ ریا ہے نہیں ہاں لیکن دونوں جمع ہو جائیں مسجد بھی بنے اور میرا نام بھی ہو اب کیا ہو گیا یہ ریا. غریب کا پیٹ بھی بھرے اور میرا نام بھی ہو لوگ دین بھی سیکھیں اور میرا نام بھی ہو تو یہ, یہ دونوں جب جمع ہو جائیں تب بھی وہ ریا ہوتا ہے لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کی حفاظت کرے اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کو برابر پکڑنا بہت مشکل ہے آدمی بولتا میں ریا کر نہیں آدمی کیا بولتا ہے میں ریا کر کوئی آدمی بولتا ہے میں تو ریا کر نہیں بولتا کوئی اس کو بولا تو ریا کر میں ریا نہیں کر اکثر آدمی اپنی ریا کو پکڑ نہیں پاتا ہے پاک ہم لوگ نہیں کرتے ہم لوگ یہ بیماری ایسی ہے کہ جلدی نکلتی نہیں اور بہت تیزی سے آتی ہے بہت تیزی سے آپ ایک دروازہ بند کرو دوسرے دروازے سے آتی ہے کھڑکی بھی بند کرو باہر سے آواز करो یہ بہت گندی بیماری ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کا نقصان کیا ہے نیکی برباد گنا نازم کیوں آدمی نے کی کر کے بھی اللہ کے یہاں مجرم ہو کیوں آدمی ثواب کے کام کرے اور اللہ کے عذاب کا حقدار ہو کیوں نہ آدمی اپنے دل کو سے پاک کرے تاکہ اللہ کی واقعی بندگی کا حق ادا کرے اور ثواب کا حقدار بنے اور انعام کا حقدار بنے کیوں نہیں لیکن سستی شہرت انسان کو آخرت کے ثواب سے محروم کر دیتی ہے یہ بہت گندی بیماری دل میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن سنت میں کیا ہے نمبر ایک اللہ کے نبی جسے میں نے تعریف بیان کی حدیث میں خود اس کو بیان کیا گیا کہ ریا کیا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکل کے باہر ہمارے پاس آئے اور ہم مسیح دجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے ڈسکشن کس کے بارے میں ہو رہا ہے دجال کے بارے میں زمین پر آنے والے جتنے فتنے ہوں گے ان میں سب سے بڑا فتنا کون سا ہے دجال کا. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے دیکھو دینی مجالس وہاں ہوتی تھی کچھ نہ کچھ بات چیت صحابہ کرتے تھے تو دنیا کی نہیں کیا کون سی باتیں کرتے تھے دینی باتیں کرتے تھے تو ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے فقال الاقبر کو اللہ اخبیر بیما ہوا اخبا ہوا مینل مسیح تم کو بتاؤں کہ میرے نزدیک اندی، کس کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا میں تم کو بتاؤں کہ میرے نزدیک دجال مسیح الدجال سے بھی زیادہ خوفناک چیز کیا ہے مجھے تمہارے معاملے میں دجال سے بھی زیادہ ڈر کس چیز کا ہے بتاؤ کون پوچھ رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خطرناک دجال سے بھی بڑھ کے خطرہ مجھ کو کس چیز کا ہے درجال ہر دور میں تو نہیں آئے گا نا خاص دور میں آئے گا لیکن یہ خطرہ کیسا ہے چوبیس گھنٹے لگا ہوا ہے مسجد میں بھی ہے مکہ میں بھی مدینہ مکہ میں دجال جائے گا مدینہ میں جائے گا, میں جائے گا؟ نہیں جائے گا دجال نہ مکہ میں جا سکے گا نہ مدینہ میں لیکن ریا کے پاس کھڑے ہو گئے <سلام> <سلام> کہ ایک آج ریا کہ, کہا کہ میں تم کو بتلاؤ کہ مسیح دجال سے زیادہ مجھ کو خوف تم پر ہے تو وہ کیا چیز ہے بال یا رسول اللہ ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے فکال چھپا ہوا شرک چھپا ہوا شرک رجسلی خوبصورت بنائے اس لیے بہتر بنائے کہ وہ دیکھے کہ کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے کسی کے دیکھنے کی وجہ سے کہ فلاں شخص مجھ کو دیکھ رہا ہے اس وجہ سے وہ کیا کرے اپنی نماز کو اور اچھا بنائیں یہ کیا ہے شیر کے خفی خفی کا مطلب چھپا ہوا شر ایک تو کھلا ہوا ہوگا کھلا ہوا ہوگا ایک آدمی سامنے بت رکھے اور اس کے آگے سدے میں چلا جائے یہ کیا ہوا ایک دم سدا جس کو کر رہا بت کو لیکن نماز پڑھ رہا ہے با وضو ہو کے قبلا رخ ہو کر با ادب با ملازا ایک دم نماز پڑھ رہا ہے لیکن پورا جسم قبلے کی طرف ہے اور جسم کیسا ہے پاک ہے ایک دم باوجود غسل کیا ایک دم. اتر اتر لگا سب ٹھیک ٹھاک لیکن دل کدھر ہے چہرہ تو قبلے کی طرف ہے لیکن دل کسی اور کی طرف ہے دل کسی اور کی طرف ہے اور اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے احساس کیا ہے وہ اس لیے نماز کو اچھا نہیں بنا رہا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, مجھ کو, دیکھ رہا ہے. مجھ کو نماز کو کیسا بنانا چاہیے اچھا کس کے لیے اللہ کے لیے وہ بنا کس کے لیے رہا ہے کوئی آدمی معلوم نہیں کون ہے وہ اور اس کو لگ رہا ہے وہ دیکھ رہا وہ ہو سکتا ہے پنکھا دیکھ رہا ہو سکتا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے گڑی دیکھ رہا ہے میرے کو دیکھ رہا اچھا تو اس کی خاطر انسان کی خاطر ہو سکتا ہے وہ گناہ گار انسان ہو سکتا ہے وہ اس کی تعریف نہ کرے ہو سکتا ہے وہ اس کو بھول بھی جائے ہو سکتا ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں اس کا لیکن اس کی خاطر نماز جیسا عظیم شان عمل آدمی برباد کرے یہ کیا ہے آدمی اپنے عمل کو ضائع کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ شرکت خفی ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھے آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھے اور اپنی نماز کو خوبصورت بنائے اس لیے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے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 مقام بنانے کے لیے نہیں کرنا یہ ریا ہے یہ دکھاوے کے لیے اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے نہیں کی لوگوں کے دل میں مقام بنانے کے لیے نہیں کی کرنا ریا ہے اب آدمی اپنے ہر عمل کے بارے میں دیکھے کتنے ریجیکٹڈ پیس ہیں اس کے لیے. کتنے اعمال ریجیکٹڈ ہیں کوڑا میں ڈال دینے کے لائق ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے بہت بڑی نیکی ہے کتنے اعمال چھٹ جائیں گے قیامت کے دن یہ سمجھے اتنے صاف آ, تو اللہ کے لیے کیا نہیں تو تعریف کے لیے کیا تھا میں بہت بھاری میں فلانا میں اچھا میری لوگ تعریف کرے میرا مقام بن جائے مجھ کو عزت مل جائے اب اس کے لیے عمل کیا تھا یا اللہ کے لیے تو تھا نہیں یہ قبول ہوگا عبادات حج صدقات دعوت کتنی ساری خیر کی چیزیں جو آدمی کو زمین سے آسمان تک لے جاتی اتنی اونچی کر دیتی ہیں لیکن ان میں جب رہا آ جاتی ہے تو آسمان سے واپس زمین پر پٹک دیتی انسان کو لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے تو خالص اللہ کے لیے کریں اس میں شہرت طلبی نہ ہو شہرت طلبی نہیں نمبر دو اگر ایک انسان کو شہرت ملے تو کیا وہ ریا ہے شہرت کا ملنا رہا نہیں ہے شہرت کا چاہنا ریا ہے شہرت کے لیے عمل کرنا ریا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی رات میں اٹھا اس نے دیکھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا مجھ کو کوئی دیکھ رہا نہیں صاف سوئے ہوئے کراٹے گھر میں پورے چل رہے ہیں. اب چپکے سے اٹھا وزو کیا اور کھڑکھاہٹ اس کی ہوئی کسی کی آنکھ کھل گئی پھر چپکے سے آیا اللہ واقع دو رکتیں پڑھی جتنا اس سے ہوا اور پڑا اس کے بعد چپکے سے جا کے سو گئے کوئی نہیں دیکھا لیکن دادی یہ نماز پڑھا اگلے دن کیا ہوا صبح اٹھ میں چپ چھپ کے نماز پڑھتا ہے اچھا افسا آپ کو گھر میں بتا دی گھر والوں نے دوستوں کو یہ نماز پڑھتا ہے رات کو اب پورے لوگوں جو پہچان والے ان کو معلوم پڑا اس کی نیت تھی نہیں لیکن اس کی نیت نہ ہونے کے باوجود اس کا نیک عمل لوگوں کو معلوم ہوا اور اس کی شہرت ہوئی یا اس میں کچھ خیر ہے خیر کی وجہ سے ریا ہے نہیں کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی عمل ہو گیا اس کا عمل اس کا ہو چکا ہے کسی آدمی نے رات میں گیا اندھیرے میں کسی فقیر کو کھلا لیا چپکے سے بیٹھ کے کھلایا اس کو اس بکری نے کسی کو بتا دیا وہ چاچا میرے پاس آتے میرے کو روز کھلاتے ہیں اس نے اچھا کب سے آتے مہینے بھر سے آتے سال سے آتے اس نے بتا دیا اچھا معلوم ہے فلانا احمد بھائی وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں وہ ایک آدمی بتا رہا تھا مجھ کو اتنے سال سے کھانا کھلاتے اس کو اپنے کو تو معلوم ہی نہیں چرچا پورے گاؤں میں اس کی نیت تھی نہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو تو یہ ریا نہیں ہے شہرت کا ملنا ریا نہیں ہے شہرت کا چاہنا اور اس کے لیے عمل کرنا یہ کیا ہے سمجھ میں آئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ آپ کا کیا کہنا ہے اس آدمی کے بارے میں جو نیک عمل کرتا ہے ایک خیر کا عمل بھلائی کا عمل کرتا ہے اور لوگ اس اس تعریف کر رہے ہیں وہ تو خیر کا عمل کر رہا ہے, لیکن کون کر رہا ہے؟ لوگ یعنی تعریف کر, کر رہے ہیں تو یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے پیشگی خوشخبری ہے یہ کیا ہے ایڈوانس میں اللہ کی طرف سے کچھ خبر ہی کی طرح اچھا ہوتا یعنی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی بعض اوقات کبھی بندے کے عمل کو مشہور کر کے اس کو دنیا میں بھی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عزت دیتا لیکن اس سے دھوکے میں آنا نہیں چاہیے کیونکہ جو چیز فری میں ملتی ہے اس کو سنبھال کے رکھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے شیطان بڑا ڈاکو ہے دشمن ہے اور نفس اس کا ساتھی ہے دونوں مل کے آدمی کو برباد کرتے ہیں ایک بار کا دشمن ایک شیتان باہر سے کھٹکھاتا ہے دروازہ اور سارا دل برباد ہو جاتا ہے نقش اور شیتان یہ دونوں انسان کو برباد کرتے ہیں لہذا بعض اوقات انسان چپکے سے عمل کرتا ہے اور اس پر اس کی شہرت ہوتی ہے یہ ریا نہیں ہے لیکن شہرت کی چاہ रखना کیا ہے ریا ہے اور اگر کوئی نیکی آپ نے کی اور سب لوگوں میں اس کی شہرت ہوئی تو آپ کو خوش ہونا چاہیے نا شاء اللہ دیکھو شہرت ہو رہی میری نہیں بلکہ آدمی کو کیا ہونا چاہیے افسوس کرنا چاہیے کہ اب میرے دل کے بگڑنے کے چانسز بڑھ گئے پہلے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا ریا کا چانس بھی نہیں تھا لیکن اب چونکہ لوگوں کو معلوم ہوا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے برے اثرات کہاں پڑے میرے دل پر کہ میں بازار میں چلوں لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور میرے دل میں بات آئے کہ ہاں لوگوں کو معلوم ہے میں کتنا نیک ہوں تو اب کیا ہو رہا ہے دل میں اس کی چاہت پیدا ہونے لگی یہ اچھا نہیں ہے یہ برائی ہے تو اگرچہ اس سے نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے لیکن دل کے برباد ہونے کے مواقع انسان کے پیدا ہو جاتے ہیں جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے چانے کہ ہمارے اندر ریا کی بیماری ہے کہ نہیں اس کا ایکسٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیسے پہچانے اپنے, آپ کو دوسرے, کو نہیں اپنے کو ہم پہلے دوسرے کو ٹیسٹ کرنے جاتے ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کیسے ہم پہچانے کہ ہم میں की کی بیماری ہے یا نہیں علی میں طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں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 تو اس میں حرکت کہاں سے جان کب آئی جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل اچھا کرتا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے اتنا شوق اس میں نہیں ہے اس میں کیا ہے ریا کی بیماری ہے کہ اکیلے میں عمل کریں وہی عمل مثلا نماز ہے اکیلے میں کئی سب پڑھ لیتا ہے لیکن لوگوں کے اللہ قد افلح ایک لمبی سورت پڑھے گا ایک دم سکون سے بھی جمعہ کے دن کدھر بالکل ممبر کے سامنے ایسی کے لوگ کون سی پڑھ رہا ہے تو مراغی اب ہم نہیں کہہ رہے کو دل کا ہم کو نہیں مان کا مقام مصیبت ہم دوسروں کے بارے میں برا پہلے سوچتے اپنے بارے میں نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہم دنیا کے سب سے بھولے پاک ایک دم جنت ایک دم ہمارے انتظار میں ہی ہے کب آتا اپنے بارے میں ہم بدگمان ہوں. دوسرے کے بارے میں اچھا اچھا سوچ یہ اچھا ہے. یہ ہے ہے سکون کی زندگی ہے. تو مرائی. عمل کرے گا سستی کیسے تم بھی عمل کرے گا جیسے بوجھ کوئی لوگوں میں عمل کرے گا ایک دم زبردست ایک دم نشاب کے ساتھ ایک دم فریش اور ایک دم اچھا عمل کرے گا وہ یزید و فی العمل ادا اس نیالیہ تعریف اگر ملتی ہے تو عمل بڑھائے گا اور اگر قیس و ظلم اور جب اس کی عمل پر برائی ہو عمل چھوڑ دے گا یا کم کر دے گا یعنی جب تک تعریف ملتی رہے گی عمل کرتا رہے گا بلکہ زیادہ کرے گا جتنا تعریف کرو اور بڑھے گا تو اس کا بوسٹ اپ کہاں سے آیا بوسٹر کیا ہے اس کا تاریخ تاریخ مل رہی تو बढ़ میں بھی کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے لیکن اگر کوئی اس کو برا کہ کیا, کیا ہو جائے گا نیچے آئے گا مثلاً آپ ایک خیر کا کام کر رہے اور لوگ آپ کو ایب لگا رہے یہ صحیح نہیں کر رہا تاریخ کوئی میری تعریف کرانے میں چھوڑ دیتا ہے یہ کس بات کی علامت ہے تو اگر واقعی اللہ کے لیے کر رہا تھا تو تم نے تعریف کے وقت بھی کرنا چاہیے تھا اور مذمت کے وقت برائی کے وقت بھی کرنا چاہیے تھا اس بات کی علامت ہے کہ تو لوگوں کے لیے خالص اللہ کے لیے کل بھی اللہ دیکھ رہا تھا آج بھی دیکھ رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے دکھاوے کے لیے تو ریاکار کی علامت یہ ہے کہ جب تعریف ملتی ہے سب خوش خوش سب تعریف تاریف بہت اچھا رہا بہت کرے گا لیکن جیسے ہی لوگ برائی کرنے لگے لوگ ایپ لگانے لگے تو کام خیر کا کام چھوڑ دے گا کیوں بھائی تعریف ڈیلیٹ ہو گئی تو کام بھی ڈیلیٹ تعریف رک گئی تاریخ کی جگہ مزیمت آ گئی کام چھٹی یہ کس کی علامت ہے ریاکار کار کی علامت ہے تو یہ کون کہہ رہا ہے علی نے ابی طالب رضی اللہ کو فرماتے ہیں اور امام ذہبی نے القبائر میں اس کو روایت کیا ہے تو اس اس روایت سے بہت بڑی حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ لیں ہم تاریخ کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہم لوگوں کی مذمت سے عمل چھوڑتے ہیں یا عمل کرتے رہتے ہیں چاہے سماج میں نام ہو یا بےزتی ہو آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے آپ لوگ بہتریا گاری اچھا نہیں پڑھتا نماز خراب آدمی آپ کیا بولیں گے لوگ بول رہے برا دھیان آدمی کون ہے یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. کس کے لیے پڑھ رہا ہے یہ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے کہ تاریخ ملنا بند ہوگی تو عمل بھی بند آپ سارے دین کے بارے میں سوچے صدقات صدقات و خیرات حج عمرہ صدقات اور اس کے علاوہ جسے نماز ہے دین کا کام ہے دین کا کام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 لوگ اس کو ایو لگائیں تب بھی اپنا کام کرتا رہیں یہ اخلاص کے لیے ضروری ہے اخلاص کی علامت ہے اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا ادا کرنا دیکھتے ہیں ریا کی کیا برائیاں ہیں نمبر ایک. ریا سے عمل عرض ہو جاتا ہے پورا عمل زیرو کوئی عمل اگر آدمی کرے اللہ کے یہاں وہ ریجیکٹڈ ہے اللہ کے وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نملام البن وَإنَّمَا لِكُلِّ کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. فَمَنْ كَانَتْ هِجرَتُهُ إِلَى دُنْيَا تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی کہ دنیا پائے مال و دنیا کی چیزیں پائے عہدہ پائے اور نیم کی ہوا یا پھر اس لیے ہجرت کی کہ مکہ سے مدینہ جائے گا تو مدینہ کی کوئی خوبصورت عورت سے نکاح ہو جائے گا مکہ سے مدینہ اس لیے جا رہا ہے کہ پھر وہاں پہنچوں گا تو انسار مال و متا دیں گے اپنی جائیداد میں سے حصہ دیں گے تو دو ہی چیزیں آدمی گھر بار چھوڑ کے جائے تو تجارت بھی چھوڑ دیا بی بچے بھی چھوڑ دیا تو جو آدمی ہجرت اس لیے کرے کہ اس کو دنیا مل جائے یا اس کو اس کی ہجرت عورت کے لیے ہو کہ عورت پائے اور اس سے نکاح کرے تو آپ نے فرما ہج فہج رتو حجرا اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے اس کا نام بھی ریپیٹ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتا ہے وہی اسی کی طرف ہے یعنی اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا اس کی حقارت کی وجہ سے تو جو آدمی ہجرت جیسا پاکیز عمل اس لیے کرے کہ دنیا مل جائے تو اس کی ہجرت بھی نہیں اسی لیے سبھی اس سے کیا ملتا ہے آپ نے فرمایا ان نمل اعمال کا مدار نیتوں پر ہے علماء کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے قبول اور رد کا مدار نیت پر ہے نیت اچھی عمل قبول نیت بری عمل مردود اچھا عمل ہجرت جیسا عمل ہجرت جیسا عمل تھوڑی قربانی ہوتی ہے اس میں آدمی اپنا وطن چھوڑ کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کے بچ جائے وہاں کی جائیداد رشتے داریاں سب چھوڑ دیں اتنا سب چھوڑ رہا ہے ایک چیز نہیں چھوڑ رہا کیا وہ عمل اللہ کے غیر کے لیے ہو یہ عمل یہ نیت نہیں چھوڑ رہا وہ عمل کس کے لیے ہو خالص اللہ کے لیے اختیار نہیں کر رہا تو عمل کیا ہو جائے گا اس کا رد ہو جائے گا تو ریا والا عمل رد ہوتا ہے ابو امام رضی اللہ کن فرماتے ہیں جاج اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال اور کہا غزہ اللہ کے رسول آپ کا کیا کہنا ہے اس آدمی کے بارے میں جو جنگ میں شریک ہوتا ہے جہاد کرتا ہے غزہ غزہ میں شریک ہوتا ہے جنگ میں شریک ہوتا ہے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 چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی ہے اس کو شہرت بھی ملے میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا له اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے ثلاث مرار تین بار وہی سوال اس آدمی نے پوچھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاش الح اور تینوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آخرت میں اس کے لئے کچھ نہیں ہے صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو جس میں صرف اللہ رب العالمین کی رضا طلب کی گئی ہو اللہ کے دیدار کے لیے عمل کیا گیا ہو اس کے سوا عمل آدمی کا اللہ قبول نہیں کرتا ہے اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو کے کی خالص اللہ کے لیے اگر اللہ کے لیے عمل نہیں ہے اللہ تعالی عمل قبول نہیں کرتا ہے اس حدیث کو امام ابو داو پر نس نے روایت کیا وہ حدیث حسن ربزے کی ہے اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ریا سبب عمل رد ہو جاتا ہے چاہے عمل بڑا کیوں ہو اللہ کے نزدیک بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہاں اگر اخلاص والا ہے قبول نہیں تو نہیں چھوٹی نیکی اللہ کے لیے ہے مقبول بڑی نیکی اللہ کے لیے نہیں ہے رد اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے ہو یہ پہلی بات جاننے کی ہے نمبر دو ریا شرک میں ریا شرک کی قسم ہے جو آدمی ریا میں مبتلا ہے وہ اس کی اس کی توحید فالٹی ہے توحید کا الٹا کیا ہے شرک ہے تو ریا شرک کی قسموں میں سے قسم ہے اگرچہ ریا سے آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے لیکن ریا کیا ہے اس کی توحید میں دھبا ہے اس کی توحید خراب ہے اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے اگر بگاڑ ہوتا نہیں تو عمل صرف اللہ کے لیے کرتا ہے اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے تو ریاکاری شرک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخفی شرک الرجل لمکان الرجل آدمی عمل کرے کسی آدمی کے پاس مقام بنانے کے لیے نیک عمل کرے کس کے لیے کسی آدمی کی وجہ سے کہ اس کے ہاں اس کا مقام بنے اس کے دل میں اس کی عزت اس کی عزت بنے وہ سراہے اس کو اس وجہ سے اگر نیکی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ شرک خفی ہے چھپا ہوا شرک ہے آدمی کو مقام کہاں بنانا چاہیے دنیا میں آخرت, میں آخرت میں مخلوق کے یہاں یا اللہ کے یہاں اللہ کے ہاں؟ اصل مقام اللہ کے ہاں تو ایک آدمی نیکی کرے کسی شخص کی وجہ سے یہ کیا ہے شرک خفی ہے اس کو امام خاکم نے روایت کیا اور یہ حسن روایت ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقوف ما الاصغر سب سے زیادہ مجھے تم پر جس چیز کا ڈر ہے وہ چھوٹا شرک ہے ایک ہے بڑا شرک جو اسلام سے ہی نکال دیتا ہے اور یہ ہے چھوٹا شرک جو آدمی کی عبادات کو برباد کر دیتا ہے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 جس دن بندوں کے اعمال کی جزا عطا کرے گا اس دن اللہ کہے گا جاؤ, ان لوگوں کے پاس جاؤ جزا چاہیے, تم کو بدلات چاہیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے فن جاؤ دیکھو تجدون عندهم جزا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 میرے لیے کرتے تو میرے پاس بدلا ملتا ہے لہٰذا کتنا ضروری ہے کہ ایک آدمی نیکی کریں خالص اللہ کے لیے نیکی کریں اللہ اس کی توفیقہ حمای امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک ریا شرک خفی ہے اور ریا شرک اصغر ہے دو نام حدیث میں اس کو دیے گئے ہیں۔ نمبر ایک شرق خفی یعنی چھپا ہوا شرک نمبر دو شرک اصغر یعنی ریا شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے دوسروں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے اللہ نے کہا کہ منافقین جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے تو ریا منافقین کی صفات میں سے ایک مسلمان میں ریا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المافقین اللہ, اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں خوا دوں حالانکہ اللہ ہی ہے جو انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں ان کو نہیں معلوم وہی سمجھ رہے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ نے ہم کو ڈھیل دے رکھی ہے دنیا میں کل قیامت کے دن اچانک پکڑے گا اور ان کا حال یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستاتے ہوئے کسمساتے ہوئے جی چراتے ہوئے نہیں چاہتے نماز سنتے ہی سستی آ جاتی کیا نماز وہ ادا قوم و ادا صلاحیتی قام اور جب آتے بھی ہیں اللہ کے لیے یراؤن الناس لوگوں کے ساتھ دکھاوا کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں <قلیدًا> یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا سا نہیں کے برابر وہ یاد کرنا واقعی یاد کرنا بھی نہیں ہے بس می تو اللہ یہ یا یاد کرنے والا ہو. لیکن دل کہیں اور مخلوق کو دکھانے کے لیے اللہ کے لیے نہیں ایک آدمی اس کو بہت پیاس بولے پانی دو پانی دو آپ چمچے بھر کے پانی لے جا لو پی پانی ہی ہے تو اور پیاس بڑھے گی اس سے یہ پیاس بجائے گا نہیں پانی مانگا پانی دیا ٹیکنیکلی پانی ہی ہے یہ پانی ہے پی. سے پیاس نہیں پوچھتی تو اتنا تھوڑا کہ جو کسی کام کا نہ ہو کیا کام کا وہ نام کے لیے اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں اتنا اللہ کو یاد کرتے کہ وہ یاد کرنا بھی نہیں یاد کرنے کے برابر ہے اللہ کو یاد نہیں کرتے بہت تو اللہ نے منافقین ہے جو کس کو دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا نسا میں اللہ نے کہا تو منافقین کی مسلمان میں اہل ایمان میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت گندی صفت ہے اسی طرح سے ریا ان لوگوں کی صفت ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے عمل کرے گا جو جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ کو دکھائے گا جو ہر حال میں دیکھ رہا ہے اجارے دیر میں وہ اللہ کو دکھائے گا اس کے دل میں اللہ کا دیکھنا ہوگا نہ کہ مخلوق کا جو آخرت کو مانتا ہے کہ اصل بدرا آخرت میں ملنے والا ہے نہیں کیوں دنیا میں لوگوں سے مانگنے والا نہیں بنے گا کہ میری نیکی لو مجھ کو تھوڑی عزت دو بھکاری ہے یہ کیا ہے یہ فقیر ہے بھکاری ہے یہ نیکی سے عزت کمانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے ذریعہ کون ہو سکتا ہے کہ اللہ والا عمل بندوں کو بیچ کے بندوں سے عزت چاہے سستی عزت لے اللہ کی عزت کتنی بڑی ہے اگر اللہ عزت دے کتنی بڑی عزت ہے اللہ اس کو قبول کرے کتنا بڑا قبول کرنا ہے کہ ایک انسان فقیروں کو دے کے ان کو گئے سراہ کوئی مطلب ہے اس کے اندر کچھ بھی مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما کہا اے ایمان والو اپنے صدقات کو من اور سے برباد مت کرو من اور ادا سے برباد مت کرو اپنے صدقات کو اس آدمی کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہاں پر کیا کہا گیا صدقات دیکھیے نیکیاں دو اعتبار سے برباد ہوتی ہیں باطنی اعتبار سے ایک تو یہ کہ ایک نیکی کے پہلے نیت بری ہو دکھاوے کی نیت اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے نیکی برباد ہو جاتی ہے جسے خاص طور سے صدقات ہیں آدمی اس لیے صدقہ کرے کہ لوگ دیکھ کر اس کو سخی کہیں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 क्यों डाल रहा है अंधेरे में दे देना है को है पड़ेगा तो है। ये थोड़ी बताएगा इसके पास तो व्हाट्सएप भी नहीं है कुछ नहीं है वो कहां से बताएगा लोग हाँ व्हाट्सएप अगर इसको डाले तो क्या आएगा सारी दुनिया में जाएगा फेसबुक पे डालेंगे तो कहां जाएगा इंटरनेशनली अकेंट दुनिया में इसको मकाम मिलेगा तो کسی کو کھانا کھلا کے کسی کو چادر دے کے کسی بچے کو اسکول کی کتاب کاپی دے کے کسی کو کچھ دے کے تو آدمی کیا کر رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی فوٹو والا کوئی ہے تو سب کے سب کر رہا کرا ان کو بولیں یہ مطلب نہیں لیکن نیت یہ ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ کہ ایک آدمی ایسی نیت سے کرے کہ میرا یہ معاملہ جو ہے یہ عام ہو جائے اور لوگ مجھ کو چاہیں لوگ مجھ کو سراہیں لوگوں کے دلوں میں میری تو ایک تو یہ کہ دوران عمل یہ ہو یا قبل عمل یہ ہو دوسرا عمل برباد کرنے والا معاملہ یہ ہے کہ عمل کے بعد آدمی کچھ ایسا کرے کہ عمل برباد ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ نے کیا کہا تو صدقاتی اپنے صدقات کو برباد مت کرو من اور ادا سے من کیا ہے جتانا جیسے آپ نے کسی غریب کو دیا اور آپ اس کو پھر آپ کو پیر کو آپ نے دیا منگل کو ملا کھائے نہ یاد رکھ اس کا جتانا اس کا کوئی نہیں دیتا تھا میں دیکھا کر کے دیا ہاں اس زمانے میں کوئی کام نہیں آتا بھائی بھی بھائی کے کام نہیں آتا میں یاد رکھ چار آدمی کے بیچ میں منوانا اس کو کیا ہمیشہ آپ کو دیکھے تو تھینک کا بورڈ لے کے چلے آپ کے من جتانا اس کو کہ احسان کر کے اس کو جتانا اسی لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا وَلَا تَمْنُ نیکی کر کے جتاؤ مت اور جتا کے اس سے زیادہ کی طلب مت بعض اوقات آدمی کسی پر احسان کرتا ہے احسان کر کے اس کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے بہت سارے لوگ احسان کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں خریدنے کے لیے لوگوں کو غلام بنانے کے بلکہ ہمارے اللہ رحم فرمائیں صدقات اور زکات میں بھی ہماری ٹرکری اور جگلری ہوتی ہے نوکر ہے ہماری دکان میں جاب پہ ہے یا نوکرانی گھر میں آتی برتن صاف کرنے والی زکات اس کو دیں گے تاکہ اچھے برتن ابھرے یہ بھی گندی نیت ہے آپ نے خالص اللہ کے لیے دیا نہیں آپ نے اللہ کے لیے نہیں دیا اب وہ کام کرنے والا آپ کا کاریگر آپ کا کام اچھا کرے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 اخلاس بہت مشکل چیز ہے اخلاص سمجھنا مشکل ہے تو آپ لانے کی بات کر رہے ہیں اس کو جلدی سمجھتا ہی نہیں ریا کیا ہے واقعی اخلاص کیا اس کو جلدی سمجھتا ہی نہیں بہت ساری چیزیں غیر اخلاص ہوتی ہیں اخلاص کے لیے مغیر ہوتی ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا اپنے صدقات کو برباد مت کرو بل من جتا جتا کر احسان کرو اور جتاؤ جتانے سے صدقہ برباد ہوتا ہے جتانے سے صدقہ برباد ہوتا ہے نمبر دو, دو دے کر آپ اس کا انسلٹ کریں چاہے لوگوں کے بیچ میں کچھ فائدہ نہیں اس کو میں نے اتنا دیا اس کو یہ احسان مانتا نہیں یہ احسان فرامو چاہیے جہاں بھی دیکھیں آپ اس کو کیا کر رہے ہیں زلیل کر رہے ہیں یا کچھ پریشرائز کر کے کچھ کام کروانا چاہ رہے ہیں اس سے آپ احسان اس پر کر کے آپ کیا کر رہے ہیں اس سے کچھ کروانا چاہ رہے ہیں آپ اپنا فائدہ اس سے نکلوانا چاہ رہے ہیں تو سبقات برباد ہو جاتے ہیں جب آدمی اس کو احسان جتائے یا جس پر احسان کیا ہے اس کو تکلیف دے عزت کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اللہ نے کہا کہ اپنے صدقات کو برباد نہ کر ویسے جیسے وہ, آدمی ہے جیسے وہ آدمی ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے لوگوں کو اور اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے فمت الحمت علی اس کی مثال ایسی ہے اس پورے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو صاف شفاف اور اس پر کچھ مٹی ہو اس مٹی کے جمنے کی وجہ سے اس میں کچھ کائی نکل آئی ہریالی کچھ اس کے اوپر ہو گئی جم جاتی کئی مٹی ٹمپرری جمتی پتھر کے اوپر اور اس میں کچھ اگ بھی آتا ہے تو ویسے جیسے کسی چٹان پر کچھ مٹی ہو اور اس کے اندر کچھ اگ آئے <هُسَلْدًا> ہریالی اچھا آئی بھی ہے؟ وہ تو بس مٹی تھی جو رکی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کچھ اگ آیا تھا اس چٹان کے اوپر جب بارش پڑی تو اس بارش نے پورا اس چٹان کو دھو کے نکال دیا سب غائب ہو گیا سب ہرا ختم اب پتھر کا پتھر رہ گیا سب ساخ فخر لا درون شہ اما کا سبور ان کا حال قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا جو نیک اعمال کیے تھے قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا لا يحدي القوم الكافرين اللہ تعالیٰ کافروں کو رہبری نہیں دیتا ہے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا یہ اہل کفر کی علامت ہے یہ منافقین کی علامت ہے یہ منافقین کا شعار ہے ریا کالی یہ ان لوگوں کی علامت ہے جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے ہیں جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتا ہے وہ اللہ اور آخرت کے لیے عمل بھی نہیں کرتا ہے ایک مومن اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ کیوں اللہ, وہ کیوں اللہ کے سوا دوسرے کے لیے عمل کرے وہ کیوں آخرت کی بجائے دنیا کے لیے عمل کرے یہ تو مانتا ہے نا تو اس کی طرح کیوں ہو گیا جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتا تو یہ چوتھی چیز ہم نے دیکھی سورہ البقرہ کی آیات ہیں آیت ہے آیت نمبر دو سو چونسٹھ اس میں اللہ نے بتلایا کہ ریاکار دراصل کافر ہوتے ہیں مومن نہیں ہوتا ہے ایمان والے کو ایسی صفت نہیں اپنانا چاہیے نمبر پانچ ریاکار کے لیے کیا وعید ہے اللہ نے بربادی کا جملہ ان کے لیے استعمال کیا ہے یہ نہیں کہ بس بھائی ٹھیک ہے نیکی جائے گی کیا ہوا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کا عمل برباد ہوگا بلکہ وہ بھی برباد ہوگا عمل چلا گیا ٹھیک ہے واپس سے کریں گے نہیں ریاکاری اگر کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ آدمی بھی جہان میں جائے گا برباد ہوگا اللہ تعالیٰ مسلم بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کون سی نمازی اللہ صلاح جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں لا پرواہ ہیں کوئی پرواہ نہیں ان کو بعض حلف نے اس میں کہا کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا بعد نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وقت پہ پڑھ لیا کبھی وقت ضائع کر کے پڑھ لیا جب جی چاہے پڑھ لیا کسی نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پڑھتا ہے نہیں تو نہیں پڑھتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں وہی تو پڑھ رہا ہے جیسے منافقین کا پہل تذکرہ گزرا اور نے کہا وہی مراد ہے میں غفلت میں نہیں. نماز ہی کے بارے میں بے پرواہ پڑھا پڑھا نہیں پڑھا کوئی مطلب نہیں علماء نے کہا سوچو جو نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں ان کو کون؟, کون ہیں یہ لوگ مسلی مسلی جس کو کہتے ہیں نماز پڑھنے والے اور یہ کیسا پڑھنے والا ہے لاپرواہ ٹائم پہ پڑھا ٹائم نکال کے پڑھا کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا پڑھتا لکھا ایسے آدمی کے لیے بربادی ہے جو نماز کے سلسلے میں لاپرواہ اگرچہ پڑھتا ہے جسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کل کا سلاد المافق یہ منافق کی نماز ہے بیٹا رہتا ہے سورج کو देखता رہتا ہے جب وہ ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے شیخان کے دو سیموں کے درمیان چلا جاتا ہے اٹھتا ہے اور چار کو ٹھونگ لگا دیتا ہے اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا اس میں یعنی سورج ڈوبنے کے پہلے پہلے پڑھ لیتا ہے بھائی پڑھ تو لیتا نا لیکن کیسا پڑھتا ہے یہ ایک دم باؤنڈری ٹائم میں تو کہا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ الما نے کہا جب نمازیوں ان کے لیے بربادی ہے تو جو سیرے سے پڑھتے نہیں ان کا کیا ہوگا نماز پڑھ کے بربادی ہے جو اللہ پروائی سے پڑھ رہا ہے نماز تو نماز چھوڑنے والے کا کیا ہوگا یہ ہم کو بھی سوچنا چاہیے ان لوگوں کو خاص طور سے جو نماز کے بارے میں کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا کبھی ٹائم پہ پڑھا کبھی ٹائم, پڑھا, کبھی ٹائم نکل گیا باقی چیزوں میں برابر ٹائم پہ لیکن نماز ٹائم پہ نہیں نماز کے بارے میں جب لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے هُمْ يُرَاءُونَ یہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے دکھاوا کرنے والوں کے لیے کیا کہا لوگوں کے لیے کیا ہے بربادی ویل کے معنی ہے بربادی کیا؟ تو بربادی اللہ نے بہت ہی عمدہ جملہ ہے کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ جو عمل کرتے تھے اس کا دکھاوا کرتے تھے آج حال یہ ہے کہ آدمی اس چیز کا دکھاوا کرتا ہے جس کو واقعی کر بھی نہیں رہا ہے آدمی اس چیز کا دکھاوا کرتا ہے جو اس میں ہے نہیں کیوں بھائی آدمی کے پاس واقعی علم نہیں ہے لیکن کیسا پیش ہوگا لوگوں میں لوگ اس کو علم والا سمجھے واقعی دیندار نہیں ہے لیکن چار آدمی بیٹھے گا ہے اندر کچھ بھی نہیں خالی ہے اللہ معاف کریں ڈر لگتا ہے تو پہلے وہ لوگ دکھاوا جو کرتے تھے کر رہے جو عمل اس کا دکھاوا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے اور دیتے تھے آج آدمی کیا کر رہا ہے جو خود اس کے اندر خیر ہے بھی نہیں جو صفت اس میں نہیں ہے جو عمل کیا نہیں ہے اس کا بھی آدمی क्रेडिट मिलता तो आने दो ना भाई अगर कोई आदमी ताजुब में ना उठे लेकिन लोग ये समझे कोई बोल दे मिस्टेक के भाई हम लोग से तो होता नहीं आप तो पढ़ लेते ताजुब आप तो पढ़ते ही होंगे और हम तो नहीं पढ़ते ताजुब हम तो गुनागार लोग हैं आप जैसे लोग हैं दाड़ी देखा टोपी पे जुबा का पैंतर रोजाना हाँ बाद आसर तो अब लोग क्या कर रहे हैं लोग ये समझती पढ़ता ही होगा भाई یہ پڑھتے ہوں گے ماں کیا کر رہا ہے اللہ مزید توفیق اللہ سب کو توفیق دے حالانکہ کچھ پڑھتا نہیں لیکن جب آ رہی فری میں تعریف تو کیوں ریجیکٹ کیا جائے تو آج آدمی جو عمل خود نہیں کیا ہے اس پر بھی اگر تعریف ملتی ہے تو وہ بھی لیتا ہے نہیں پڑتا آدمی کیا دیکھیے کتنے امان ہیں جو نہیں کرتا ہے آدمی اور لوگ اگر اس پر تعریف کر دیں خوش ہوتا ہے شاء اللہ فری میں ملے بونس ہے تو جو عمل کر کے تعریف مل رہی ہے وہ تو چلو اپنا کمائی ہے وہ لیکن بغیر عمل کی جو تاریخ میں بھائی تو ہوئی ہے یعنی مار غنیمت ہے تو یہ اس دور کا حال ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے چھ جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو اگر آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اللہ کے لیے نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس عمل پر لانت ہوتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیکھیے آدمی نیکی کر کے لانت کا اقدار اور کتنی بری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ملع ملع دنیا ملعون ہے لانت کی ہے دنیا میں جو بھی ہے سب لانت کا ہے لانت کے معنی علماء نے کہا اللہ کی رحمت سے دوری لالت کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری تو ظاہر بات ہے دنیا میں رہ کے آدمی کس سے دور ہو جاتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے دنیا میں کھو کے کہاں چلا جاتا ہے گناہوں میں چلا جاتا ہے اور گناہ جب ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب لالت کا ہوتا ہے لیکن کیا اِلَّا بِهِ اللَّهِ ہاں سوائے ان چیزوں کے ان اعمال کے جن کے ذریعے سے آدمی اللہ کی ردا چاہے ہیں. اگر اللہ کی ردا چاہنے والا عمل آدمی کر رہا ہے اس پر لانت نہیں لیکن اللہ کی ردا کے علاوہ اگر کچھ اور چاہ رہا ہے تو سب لانت کا اقدار ہے وہ اللہ سے دوری کرنے والا ہے لہٰذا آدمی کو اپنے قلب کو ہمیشہ اللہ کی طرف رکھنا چاہیے آدمی کو اپنے دل کو اللہ سے جوڑے رکھنا چاہیے یہ دل کی حیات ہے اگر نہیں ہو دل بھر جاتا ہے آدمی ہر عمل کرے عمل سے پہلے اپنی نیت جانچ لے کس کے لیے کر رہا آپ سے پوچھے کس کے لیے کر رہا ہے اللہ کے لیے نہیں نیت صحیح کر نیت صحیح کرے اور اس کے بعد عمل کرے تاکہ عمل برباد نہ ہو تاکہ اللہ کی لانت کا حقدار شہرت کے لیے کر رہا ہے رک جائے رک جائے ریپئر ہو جائے پھر اس کے بعد آدمی عمل شروع کرے عمل چھوڑے نہیں لیکن اپنی اس گندی نیت کو چھوڑے جس سے وہ عمل برباد ہونے والا ہے جس سے وہ عمل برباد ہونے والا ہے لہذا اس حدیث کو امام تبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ عمل کیا ہے لعنت کا سبب ہے وہ عمل لعنت کا سبب ہے نمبر سات ریا قیامت کے دن ذلت کا سبب بنے گی اللہ زلیل کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے عمل نہیں کیا اب یہاں پر دو لفظ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے ایک ہے ریا اور دوسرے ہے سمعہ ریا کس کو کہتے ہیں دکھانا یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور سمعہ کہتے ہیں سنانے کو آدمی کی شہرت طلبی کے یہ دو نتیجے ہیں. بیماری کہاں ہے آدمی کے دل میں اور وہ بیماری کیا ہے لوگوں کی تاریخ سننے کا شوق انسان کو انشاءاللہ کبھی ہم اس پہ بھی گفتگو الگ سے کریں گے تاریخ کا شوق یہ بھی اچھا عنوان ہے انسان کی تعریف کا شوق اتنا گٹیا ہے کہ ایک آپ دیکھیے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیے اپنے اوپر دوسروں پہ نہیں ایک آدمی کو معلوم ہے یہ آدمی میری جھوٹی تعریف کر ہے اور اپنا کام نکالنے کے لیے تعریف کر رہا ہے پھر بھی وہ اچھی لگتی ہے آپ دیکھیے تاریخ آدمی کسی آدمی کو بیوقوف بنانے والا بے وقوف بنا لیتا ہے جھوٹی تعریف کر کے بھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری جھوٹی تعریف کر رہا ہے پھر بھی تعریف سننے کا شوق اور اس کی لذت اتنی ہوتی ہے کہ آدمی باٹلی میں اتر آتا ہے بوتل میں اتر جاتا آدمی آپ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں عقل عقلمند ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی تعریف کوئی کرنا شروع کرتا ہے ان کی عقل مندی پر پردہ پڑ جاتا ہے یہ انسان کی نفس کی کمزوری ہے اس کے اندر تعریف کا شوق ہے بچپن سے ہی بچپن سے بچہ بھی آپ دیکھیے الٹا ہو کے کودی لگاتا کچھ بھی بولتا ابو دیکھو میں کیسے کر رہا اس کو دکھانے کا شوق بائی ڈیفالٹ ہے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 ریا کیا ہے ایک آدمی نیکی کرے تاکہ لوگ دیکھیں اور میری تعریف کریں ان کے دلوں میں میرا مقام بن جائے. کیا ہے؟ کب ہے جب کا موقع نہ ملے سنا کب ہوتا ہے مثلاً آپ نے کوئی صدقہ چپکے چھپ سے کسی غریب کو کھلایا اب آپ کوئی اخلاص حلم نہیں ہو رہا ہے <laughs> غریب آپ کو دکھا راستے پہ بھائی اللہ کے دے دو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے ہم لوگ تو اب اس کو بہت رہنا کلاس کے ساتھ عمل کیا اس نے اور اس نے کیا کیا اس کو دیا پیسہ اور اس کو کھلایا اب اس کو یہ انفارمیشن ہضم نہیں ہو رہی اس کو آپ کیا کر رہا ہے مسجد میں بیٹھا ہے بات نکلی سب اپنی اپنی باتیں کر ہیں ادھر کی ادھر کی نماز دے کر دلاؤ بولے سب کرنا چاہیے بہت دنیا میں بہت غریب لوگ ہیں इसका टॉपिक क्या निकल और भी बहुत टॉपिक है लेकिन कौन सा टॉपिक करना चाहिए कल ही में बहुत गरीब लोग है। मैं गया था उठ गरीब आदमी था मांग रहा था बच्चे छोटे छोटे थे मेरे को बहुत रहमाया मैंने पैसे निकाला छोटी नोटिस भी नहीं थी मेरे पास कितने दिए चाचा बोले पांच सौ रुपए दिया मैं हजार रुपए दिया उसको ऐसा सबको अपने को करना चाहिए ऐसे कितने लोग दुनिया में रहेंगे नहीं में क्या है में है कि मेरी नेकी कैसे लोग 500 सौ रुपए दिए हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं बाबू हम तो 5-10 रूपए पांच सौ रूपये कैसा दे रहे अल्लाह ने दिया है तो क्या? अब क्या चला गया نیکی کو برباد کر یہ ریا کے رشتہ دار ہے اس کے ساتھ ریا کی کیا ہے رشتہ داری ایک ہی کیٹیگری کی ہے اس سے بھی نیکی برباد ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں منسلہ سم اللہ ہوبی وہ امن اب اور جو آدمی اپنی نیکی سناتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی اس کی اخلاص کی کمی اس کے اس دکھاوے کو جو اپنی نیکی کو سناتا ہے اللہ تعالیٰ بھی سنا دے گا سب کو کہ اس نے نیکی اللہ کے لیے نہیں کیا تھا اور جو نیکی دکھاتا ہے دنیا میں دکھاوے کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ بھی دکھا دے گا قیامت کے لیے کی عمل اللہ کے لیے نہیں تھا آپ کے سامنے کرے گا اس کا عمل اخلاص والا نہیں تھا اس کا عمل دکھاوے کے لیے تھا اس کا عملے کے لیے تھا تو سنانے والے کا سنا دے گا اللہ دکھانے والے کا دکھا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھپائے گا نہیں وہ دنیا میں چھپائے ہوئے تھا اپنے ریا کے جذبات کو اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اخلاص والا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی سنا دے گا اور دکھا دے گا اللہ ہم سب کی وقت اس کو امام مسلم اور امام البخاری وغیرہ دونوں نے رواد کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جمع کرے گا نا نادا اس دن اللہ تعالیٰ نادا اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا ندا لگائے گا بکارے گا طور پر سب کچھ کہا جائے گا کیا من في عمل عم، عمله لله اللہ کے عمل میں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے پاک ہے اللہ جو بھی پارٹنر اللہ کسی کا بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے الگ ہو جاتا ہے تو لے اللہ کے لیے بھی عمل اور سماج کے لیے بھی عمل اللہ کے بھی نام ہو اور لوگوں کے بھی نام ہو اللہ کے اگر کسی کو شریک کرتا ہے اللہ اگر اسی کو دے دے مجھ کو نہیں چاہیے اسی سے لے لے اسی کو دے دے نیکی کس کو دے مجھ کو نہیں چاہیے اللہ کو بھاگی داری والا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو خالص اللہ کے لیے ہے, وہ چاہیے پارٹنرشپ والا نہیں چاہیے اللہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ جس نے بھی ایسا کیا اسی سے اپنی نیکی کا سواب لے لے اس کو امام احمد کرمدی اور ابن ماجا نے روایت کیا اسی طرح سے ریا کا انجام جہنم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا من يريد الحیات جو آدمی دنیا کی زندگی اور طالب ہے جس کا مقصود دنیا اور دنیا کی زب و زینت ہے نو فی ہم ان کے اعمال کے بدلے ہم ان کو یہی دنیا میں دے دیں گے دنیا میں ہم کو دینے میں کمی نہیں کریں گے سب بدلہ یہاں پر دے دیں گے کوئی کوتا نہیں کوئی کمی نہیں لہم فی الاخرہ اولا النار لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے جنہوں نے اپنی نیکیاں دنیا کے لیے کی دنیا میں عہدہ مل جائے دنیا میں نام ہو دنیا میں مقام ملے دنیا میں مال ملے دنیا میں شہرت ملے جنہوں نے اپنے آمال دنیا کی زیب و زینت کیلئے کیے ہم دنیا میں ان کو اور کے لیکن جب آخرت میں آئیں گے تو آخرت میں ان کے لئے جہنم کے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے وہ خبر اور جو کچھ کام انہوں نے دنیا میں کیے تھے وہ سب برباد ہو گئے وہ سب اکارت ہو گئے وہ باق علم اور جو بھی عمل یہ کرتے رہے وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک حق نہیں باطل قرار پائیں گے نیکیوں کی بھائی لیکن اللہ کیا کیا ہو گیا باطل اس پر لگے گا اس پر لیبل لگے گا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اس کو نام دیا جائے گا تو ان کی ساری نیکیوں کو کیا نام ملے گا باطل وہ برباد ہو جائیں گے وہ سارے عمل اکارک چلے جائیں گے تو جو آدمی اللہ کے کی علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے آخرت میں اس کا عمل باطل ہے برباد ہے اور وہ آدمی جہنمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی علم حاصل کرے لیکن غرض اس کی یہ ہو کہ جاہلوں کے ساتھ بحث کر کے ان کو کنفیوز کرے جاہلوں کے ساتھ بحث کر کے کم ان لوگوں کے ساتھ حجت کر کے ان کو کنفیوز کرے اس کے لیے مزہ کو لوگوں کو فہرست میں, میں آنے لگے اولی صرفا یا اس لیے محاصل کریں کہ لوگ پلٹ پلٹ کے اس کو دیکھنے لگے لوگوں کے چہرے اس کی طرف ہو جائے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے سے اپنی طرف کھینچے اگر ان تینوں نیتوں کے ساتھ یا ان میں سے کوئی ایک نیت رکھ کے علم حاصل کرتا ہے لوگوں کو کم علم لوگوں کو حجت کر کے زیر کرنا کنفیوز کرنا یا علماء کے ساتھ برابری اختیار کرنا یا لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ان نیتوں کے ساتھ اگر علم حاصل کرتا ہے آپ نے فرما فہو فن وہ جہنم کی آگ میں جائے گا دن کا علم حاصل کر کے بھی جہنم کی شہرت ہم ایسی چار باتیں یاد کر لیں اور کھڑے ہو کے بولنے والے بن کہیں اور کہ یہ بھی شاید ہے اس لیے حاصل نہیں کرنا ہے اخلاص ضروری ہے اور آخری بار سے جہنم کی آل جائے کے کے اپنی بات کو ختم کرنا ہوں قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں شہید کہلایا گیا تھا جس کو دنیا میں شہادت نصیب ہوئی تھی شہیدا فو کی ابھی اس کو لایا جائے گا فعورا ہو اللہ اپنی نعمتیں اس پر جتائے گا تو اس کو میں نے صحت دی تو لڑا تو اس کو میں نے مال دیا تو تیاری کیا تجھ کو میں نے علم دیا توفیق دی دیج کو میں نے دین دیا ساتھ دیا اللہ گنائے گا ایک ایک نعمتیں اس پر فیا اللہ اپنی نعمتیں اس پر جتائے گا فیا وہ ان سب کا اعتراف کرے گا ہاں اللہ تون نے سب کچھ مجھ کو دیا کالا فنفیا اللہ پوچھے گا ٹھیک ہے پھر ساری نعمتوں کا تون ادا کیا, کیا ان نعمتوں کے پانے کے بعد ت نے ان نعمتوں کے کی مطابق کیا عمل کیا تیرا عمل ان میں کیا تھا میں ملتا پیہ کالا قاتل توفی کا حت تھا اللہ میں تیرے لیے کاتل توفی تیرے لیے تیرے مقصد میں میں لڑا یہاں تک کہ شہید, شہید ہو گیا استشہط شہید ہو گیا کالا اللہ فرمائے گا جھوڑ ہوتا ہے جری فقدیر تو اس لیے لڑا کہ تو چاہتا یہ تھا کہ لوگ یہ کہیں بڑا بہادر ہے جری بڑی جرت والا ہے کیا بہادر ہے لوگ یہ کہیں اس کے لیے تو لڑا تو اس کو یوں کہا جا چکا تیرا نام ہو گیا دنیا میں تم نہ ہو میرا وہی پرسو جتنا پھر اس کو اللہ حکم دے گا منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا یہ آدمی شہید ہوا ہے جان دے دی اس نے اللہ کے دین کے لیے لڑتے لڑتے لیکن نیت خراب تھی عمل کتنا اونچا قربانی کتنی بڑی قربانی نہیں قربانی نہیں دل میں اخلاص قربانی تب تک کہ قبول نہیں ہوگی جب تک کی اخلاص ہو ہے اللہ کے لیے تھا دنیا میں تو مل گیا سب لوگوں نے بولے بہت زبردست لڑا لڑکے قتل ہو گیا شہید ہو گیا بڑا بہادر تھا لیکن اللہ کے ہاں اللہ کے یہاں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ شہید نہیں اس لیے کہ اس کو شد تو میں شہید ہوا کیونکہ نہیں جھوٹ ہے تو. جھوٹ اس کو منہ کے بل گسیت کے جہنم میں ایسا بھی نہیں منہ کے بل گسیت کے زریل کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا تو نیک عمل سے دنیا میں نام کماتا ہے اللہ والے عمل سے دنیا میں چاہتا ہے لوگوں کو دھوکا دیتا ہے منہ کے بل گسیت کے جہنم میں ڈالا جائے گا پھر وا جرن علم و پھر دوسرا آدمی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا وہ قرآہ القرآن اور قرآن پڑھتا تھا فکوت ابھی فعارف فعارفا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو لایا جائے گا اللہ اپنی نعمتیں اس کو گنوائے گا اور وہ اپنی نعمتوں کو مانے گا جو اللہ نے اس پر کی ہے فعارف قَالَ فَمَا عَمِلتَ <فِيهَا> اللہ اس سے پوچھے گا تو نے کیا ادا کیا, کیا, کیا نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نے دوسروں کو بھی سکھایا اور میں نے تیری خاطر قرآن پڑھا میں نے تیری خاطر قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا رقب تھا جھوٹ بولتا ہے تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ <عَالِم> اس لیے کہ تو نے علم حاصل اس لیے کیا کہ لوگ کہ قاری اور تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا اتنا اچھا بنا بنا کے کہ لوگ تو اس کو قاری کہیں تو قرآن لوگوں سے قاری کا لقب لینے کے لیے پڑھتا تھا لوگوں نے کہا تُس کو دنیا بولنے والے نے عالم کہا گیا شہرت کے کی لیے کیا تھا مل گیا پا لیا تو نے وہ سب کچھ فقد قیل ثم فصحبا علا فصحبا علا ورشی ارقی اللہ حکم دے گا منہ کے بل گسیٹ کے اس کو بھی جہن میں ڈال دیا جائے گا خالد یہ چھوٹے لوگ ہیں ایک شہید ہے جام دینے والا ایک وہ جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والا سیکھنے والا سکھانے والا قرآن پڑھنے والا اس کو جہان پھینک دیا سب سے پہلے ان کو ڈالا جاتا ہے سب سے پہلے کیا بتا رہی سب سے پہلے فیصلہ ہوگا ان کو اٹھا کے جہان ڈالا گیا منہ کے بل گسی تھے پھر تیسرا آدمی ولی تیسرا وہ آدمی ہے اللہ نے دنیا میں بہت وہ سب اس کو دی اور طرح طرح کے قسم قسم کے مال اس کو اللہ نے عطا کیے ابھی فعرفا ہو اس کو بھی لایا جائے گا اور اللہ تعالی اپنی نعمتیں اس کو گنوائے گا کہ میں نے تج پر یہ یہ نعمتیں دی اور تجھ کو یہ یہ انعامات اقرار کرے گا اور فيها پھر وہی سوال پوچھا جائے گا ساری نعمت کے جو لی ہیں ان کا کیا حق ادا کیا فيها کوئی راستہ کا ایسا نہیں کہ اس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو ایسا ہو ہی سکتا میں نے تیری یہ نے کی وہ نے کی وہ نے کی میں نے ہر راستے میں قرض کیا جو تجھ کو پسند ہے تیری خاطر اللہ میں نے کیا ایسا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کدب جھوٹ بولتا ہے جواب تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کیسا سخی آدمی ہے کیا بڑے دل والا ہے کتنا مال لٹاتا ہے جواب بڑا سخاوت والا ہے تو تجھ سخاوت کے لقب کے لیے لوگوں میں سخاوت کے لیے مشہور ہونے کے لیے اتنے صدقات کیے فقط تجھ کو دنیا میں یہ لقب مل گیا تیری شہرت ہو گئی تیرا نام دنیا میں ہو گیا حکم دیا جائے گا منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈالتے اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے یہ حدیث جب ابو حریر رلی اللہ تم بیان کرتے تھے تو روتے تھے اس کو بیان یہ تینوں جو لوگ ہیں آپ دیکھیے ایک دین کے لیے لڑنے والا جان دینے والا دوسرا علم رکھنے والا تیسرا مال ان تینوں طرح سے دین کی مدد ہوتی ہے علم سے جان سے مال سے یہی تو صحیح طریقے ہیں دین کی مدد کے معلوم یہ ہوا کہ دین کے کام آ جانا نجات کا یقینی سبب ذریعہ نہیں ہے دین کا فائدہ ہو جاتا ہے لیکن آدمی کی نجات نہیں ہوتی ہے کتنی افسوس کی بات ہے کہ دین کے لیے آدمی خرچ کرے دین کے لیے آدمی علم سے کام لے دین کے لیے آدمی اپنی جان تک دے دے لیکن وہ سب سے پہلے دوسروں سے پہلے ان کو جہانم میں ڈال دیا جائے وہ بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کیوں اسی لیے کہ یہ صاف نہیں تھا اللہ کے لیے عمل نہیں تھا دنیا کی شہرت کے لیے کیا گیا عمل آدمی کو جہنمی بناتا ہے تو چاہے آپ ماں سے دین کی خدمت کرے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 اور ایسے دل میں شرائط کر جاتی ہے کہ آدمی کو احساس بھی اس کا نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق نصیح فرمائیں اوراری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں ابو الحاظہ واسط اللہ علیہ ولکم ان شاء اللہ کسی درخت میں ہمشاء اللہ آریا کاری سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں قرآن